آپ دیکھ کے دور سے یہی کہیں گے مانیں گے یہ مسلمان ہے مسلمان کی جو علامت ہے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے اس لیے اس اعتبار سے آپ اور ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک اسلام کا ایک عمومی طور پہ یہ ایک رشتہ ہوگا اس کے ذریعے ہم اس کو اسلام مسلمان مانیں گے اب ریاتی بات یہ کہ وہ بدتی ہے یا مشرک ہے ٹھیک تو اس کے ساتھ ہم نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں تو جب تک ہماری طرف سے اس پر حجت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالی قیامت کے دن بشائے جلدی بیٹھے ہم بہت بہت تیز دوڑنا ہے اس رات سے دوڑ کے نکل گئے اور جنت میں جلدی جانا ہے فوراً اب کم تر آپ میں ہیں اس وقت لوگ آئے بیٹھے بیٹھے جلدی آئیں وانت الله جو کسی بھی چیز کو دیکھے اچھی چیز کسی کے پاس لینا چاہے اس چیز کو دیکھے تو ماشاء اللہ دینا چاہیے نہ یہ کہہ دینا اللہ بھی دعا دے دینا چاہیے ماشاء اللہ بھی اس سے حسد بھی ختم ہوتا ہے اور اس انسان کے لیے برکت کی آپ کسی دوسرے کی دعا کریں گے اللہ کے فرشتے آپ کی دعا کریں گے صاحب جی جی پچاس منٹ میں چلے بغیر سوال کے اور میں انشاءاللہ شاء میں نے مختصر کیا ہے اس سے میں پڑھوں گا تاکہ جو ہے اس کتاب سے اور اختصار سے تاکہ یہ جو ہے کتاب بہت لمبی ہے مفسل ہے اس میں داخل ہوں گے تو بہت دیر لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب الحمد اللہ والسلام علی نبینا محمد وعلى اجمعین، ومن والی عزیز ساتھی اور دوستو ہماری جو قیامت کے مسائل کے متعلق گفتگو چل رہی تھی وہ ان میں سے آخری مرحلہ جو آخری انجام ہوگا اور جہاں تک انسان کے اعمال کے نتیجے میں جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت اور جہنم کا ہوگا جنت کو عربی زبان میں جنت کہا گیا جنت کا معنیٰ اصل زبان میں اصل عربی زبان میں چھپنے سے ہے اسی سے جنین کہا جاتا ہے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اسی سے جن کہا گیا ہے جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ نے اس مخلوق کو چھپا دیا ہے ہم سے اسی لیے وہ جن اور جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں باغات کو کہ باغ میں انسان چھپ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز باغ میں ہو تو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو تستر کا میننگ اس میں ہے تو جنت کا مطلب یہ قطار نہیں کہ وہ باغی باغ خالی کے اندر ہے باسنیا جنت کا مطلب یہ نہیں قیامت میں جو آخری ٹھکانہ ہے مسلمان مومن کا کہ جنت تو وہ جنت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باغ ہی ہے ورنہ جنت کا اتنا ہی میننگ باغ ہے ورنہ اس میں خالی باغ نہیں بلکہ اس کے اندر قصور اور محل بھی ہیں اس میں نہریں بھی ہیں اس میں اچھی اچھی ہر طرح کی نعمتیں ہیں اور ہر طرح کا جو انسان سوچے گا مات انفطل جو آئن کہ جو بھی انسان کا نفس چاہے گا نعمت کے طور پر اور آنکھوں کو دیکھ کر جس چیز کو ٹھنڈک ہوگی وہ چیز جنگل میں موجود ہوگی کوئی نہ سوچے گا جنگل میں جا کے ہمیں چھوڑ دے جائے گا سمجھیں گے نہیں جنت کا لفظ بلکہ اس لیے بھی ذکر کیا گیا کہ اہلیہ عرب میں یہاں پہ جو کہ سہرا ہوا کرتا ہے یہاں پہ درخت نہیں ہوتے یہاں سایہ نہیں ہوتا یہاں نہریں نہیں ہوتی ہیں خاص کر یہاں کے ماحول میں تو ان لوگوں کو جو اول مخاطب تھے ان لوگوں کو خاص کر ایسی نعمتوں کا ذکر کیا گیا جن سے ہم اللہ کی طرف تشویق ہو سکے لوگ اللہ کی طرف تیزی سے آ سکیں کیونکہ یہ چیز اہلیہ عرب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے باغ کا ہونا اور پانی کا ہونا اور اس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا ہونا تو جنت کو شریعت میں شرعی طور پہ کہتے ہیں وہ گھر وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے اسی کا نام جنت ہے اور آگ یا نار عربی زبان میں نار کا میننگ اضا یعنی روشنی سے ہے اس کو نور کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں اور ورنہ نار کا معنی اور نور کا معنی ایک ہی ہے روشنی کرنا اور نار کی میننگ میں اور بھی جاتیاں ہیں جس میں اضطراب وغیرہ پایا جاتا ہے تو آگ چونکہ ہمیشہ مسترب ہوتی ہے وہ اس کی لپٹیں جو ہے ہی نکلتی ہیں مسترب ہوتی ہیں اس لیے بھی آگ کو نار کہا گیا ہے اور جنت اور جہنم کا عقیدہ شریعت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کہا سب سے بڑی آیت یہی کہ سمن و اد خجل جنت کا فقد فاض جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاض تو وہ یقیناً وہ حقیقت میں یقینی طور پر وہ کامیاب ہو گیا تو یہ چیز اس کا ثبوت جنت اور جہنم کا کتاب و سنت کے مخصوص میں ہے بلکہ جنت اور جہنم کا ذکر سب سے زیادہ قرآن کے اندر اور احادیث میں سب سے زیادہ ہے یعنی آخرت کے مسائل میں اتنی تفصیل جتنی جنت کے بارے میں ہے کسی مسئلے کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ جنت اور جہنم ہی جو کہ فائنل ہمارا جو آخری ہمارا وہ ہے منزل ہے وہ جنت اور جہنم ہی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت ہمارے یہاں بنائے سنت سے بھی بہت ساری احادیث سے ایک مرتبہ ایک جنازہ گزر کے جا رہا تھا صحابہ نے اس کی تاریخ کیا آپ نے کہا وجہ اور ایک اور جنازہ گزرا آپ نے کہا لوگوں نے اس پہ برائی کی آپ نے کہا وہ تو حید عمر نے پوچھا اسلام ایش لدی و جبک ماں من لدی کیا چیز واجب ہوا آپ نے کہا کہ پہلے جنازہ جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرا جنازہ جس کے لیے تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ آپ دیکھیں اس حدیث میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے ابھی صرف دلیل دی جا رہی ہے کہ جنت جنم ہے بھی کہ نہیں ہے آجنبائی. اب دوسرا اسی طریقے سے اہلیہ اسلم جماعت کے علما کا اس بات پر اجماع ہے کہ اور جہنم اپنے آپ میں حق ہیں ان کا وجود حق ہے یہ چیز اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے بلکہ انسانی زندگی کی پیدائش کے مقاصد میں سے ہے کہ آخری ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا پھر آخری ٹھکانہ کچھ لوگوں کا وقتی طور پہ جہنم ہے کچھ لوگوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت و جہنم کے متعلق ایک اہم مسئلہ آتا ہے ان کے وجود کا کہ کیا یہ ابھی موجود ہیں یا نہیں ہے باسنج جنت و جہنم ابھی اس مذکرے میں آپ نہ دیکھیں کہ اس, تفصیل, اس ترتیب سے مذکرے میں کچھ بھی نہیں ہے اس, اس, یہ ہم نے کتاب کو ہم نے کافی کیا ہے آپ لوگ بیدار ہوگا اس کتاب کو کہیں سے حاصل کر لینا بہت اچھی کتاب ہے یہ آ, آخرت کے آخرت کتاب الآخرہ جو ہے بہت اچھی کتاب ہے آپ لوگ اس کو حاصل کر لینا نہیں نہیں یہ جو کتاب اردو والی ہے یہ والی یہ وہ کیا نام میل کر دیں یہ پتابح ڈاٹ کام مل جی عمران صاحب کی ہاں کیا جنت اور جہنم موجود ہیں ابھی دلیل دکھلایا گیا افسنس اللہ نے کہا اعدت للمتقین جنت کے بارے میں اور جہنم چاہوں گا اوت لل لین جی آپ نے دلیل دین کو نام دے کتاب دے دو جی تو جنت جنت و جانا کا وجود ہے یہ قطعی یقینی دلیلیں ہیں اس سلسلے میں ہمارے یہاں کوئی اس میں اسلام نہیں لیکن بعض جہمیاں اور مرتزہ یہ کہتے ہیں کہ جنت و جانا کا وجود ابھی نہیں ہے بلکہ قیامت جب برتا ہوگی تب اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرے گا ان کا شبہ کیا ہے کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ابھی سے پیدا کر کے جب اس میں کوئی جائے گا نہیں خراب ہو جائے گی پرانی ہو جائے گی یہ مطلب عقلی عقلی طور پہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے جب کوئی اس میں بھی نہیں جا رہا جب قیامت میں داخل ہوں گے کبھی ضرورت کیا ہے اس چیز کی لیکن یہ با, بات وہی ہے کہ اللہ کے اللہ کے اصول کے نص اور کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ جب شہید جب شہید شہید ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو اس کی روح جو ہے ایک پرندے کے پکوٹے میں اس کے پوٹے میں اس پہ آ جاتی ہے ہرے, ہرے پرندوں کے اور وہ پرندے عرش سے لٹکی ہوئی کن اور مسابق میں وہ وہاں ٹھہرتے ہیں اور پھر اڑ کر کے جاتے ہیں جنت میں اور جنت سے کھا پی کر کے چلے آتے ہیں باسنگ اور مومن کے بارے میں بھی ہے یہ شہید کے بارے میں بھی ہے لیکن مومن کے بارے میں کہ مومن کی روح بھی پرندوں کے اندر ہے اور پرندے جنت میں جاتے ہیں تسراہ پھر کشا اور جنت سے لوٹ کے ہیں باس آئی یہ روایت بھی صحیح ہے اور اس میں سوالات بالکل بھی نہیں ابھی ہم سوال نہیں کریں گے بہت بہت لمبا کوس باقی ہے اور ایک گھنٹے میں ان شاء ہے اور ایک گھنٹے سے پہلے بلکہ ایک حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے سلاط کسوب کے بارے میں سمندر کی روایت ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے جن نماز پڑھنے کے بات کہا مجھے جنت میرے قریب کر دی گئی یہاں تک کہ میں نے چاہا کہ میں جنت سے ایک خوشہ توڑ لوں کسی پھل کا اور تم لوگوں کو اس سے کھلاؤں اور پھر بلکہ آپ نے جنت کے لیے آگے بڑھے اور جہنم کے لیے پیچھے ہٹے تو آپ نے کہا کہ میں پیچھے اس لیے ہٹا کیونکہ جہنم مجھے گئی میں اس کی سے پیچھے ہٹا تو یہ روایت کیا نام ہے صحیح ثابت ہے بلکہ کیا نام ہے بخاری شریف کی روایت ہے یہ تو اور اہل سنت کا اس بات اتفاق اور اجماع ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں کی اور ایک اور شبہ ہے, ہاں ہے کہ فائدہ نہیں اس کو پیدا کر کے دوسرا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی موجود ہے اگر ابھی موجود ہے تو پھر اللہ تعالی فرماتا قیامت کے دن جب قیامت برقا ہوگی اور ساری ہلا ہلاک ہوگی کلو منالہ پان اور کلو شاہین حاضر اللہ وجہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے نہیں اللہ کی ذات کے سوا تو پھر اس کا مطلب جنت جہانم بھی ہلاک ہو جائیں گی کیا جواب دیں گے اس کا ہاں کتاب کے ساتھ آپ نہیں دوسرا کوئی جو جواب دیں احسنساجدا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالاتفاق بالاتفاق ان کو ہلاکت نہیں ہے اور اس آیت کا جواب کلو من علیہ احفان کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہے وہ فنا ہوگی یا لو شہین ہاں لیکن ہر چیز ہلاک ہوگی ان چیزوں میں سے جن پر اللہ نے ہلا کر مقدر کر دی ہے لیکن جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا وہ ہلاک نہیں ہوں گی اللہ کا عرش بھی ہمیشہ رہے گا روح بھی ہمیشہ رہے گی جنت تو جہنم بھی کرسی بھی ہمیشہ احسنت تو یہ چیزیں ایسی ہیں اور قلم بھی اللہ تعالیٰ کا اور لوہے محفوظ بھی یہ سب یہ سات چیزیں ہیں جو کیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گی ان کو پناہ نہیں ہے اور ان کو باقاع اس لیے نہیں ہے کہ برات خود یہ باقی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا بخشی ہے ایک مرتبہ ایک ایک ایک ایک, ایک محفل آپ سوال کچھ اٹھارا نہیں پیچھے ایک ایک جگہ ایک جو ہے جلسے میں ایک بہت بڑے خطیب اور اسکالر ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور جنتی جنت بھی ہمیشہ رہیں گے تو کیا یہ ہمیشگی کی تمہیں جو ہے اللہ کی شرکت نہیں ہوگی جنتی جاننا ہمیشہ ہمیش جاننا کفار رہیں گے اور جنتی ہمیشہ جاننا میں رہیں گے تو یہ جو ہمیشگی ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا ازل سے ابد تک ہے تو کیا ہمیشگی میں دونوں شریک نہیں ہو گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا ارے بھائی وہ ہمیشہ تب تک رہیں گے جب تک وہ چیز رہے گی تب تک ہمیشہ رہیں گے یعنی جنت جب تک رہے گی تب تک ہمیشہ رہیں گے جب تک جاننا رہے گا تب تک ہمیشہ رہیں گے. گے تو یہ چیز نام اللہ کے برابر نہیں ہے آپ دیکھیں یہ بہت خطرناک جواب ہے کہ یہ جواب جہمیا کا ہے جامیہ کا کہنا ہے جہم انصفان اور موتغلا وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گی اور جنت بھی فنا ہو جائے گی جنت کے بھی فنا ہونے کے قائل ہیں کہ ایک لمبے زمانے تک جنت رہے گی اور جہنم رہے گی اور پھر فنا ہو جائے گی تو یہی بات ہے یہ ہمارے بہت بڑے اسلامی اسکالر نے یہ بات کہی ہے میں کہ ان کا نام نہیں لینا چاہتا تو انہوں نے کیا نام ہے یہ کہا کہ جب تک رہے گی میں نے فیس بک پہ لکھا تھا اس کے بارے میں کافی <سطور> یہ ایک مرضی ڈالا تھا کہ جو ہے یہ بات غلط ہے اور وہ ویڈیو میں نے اس پہ لنک کیا تھا کہ یہ بات غلط ایک جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ جب تک جنت رہے گی تب تک وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے نہیں جنت ہمیشہ رہے گی اور جہنم بھی اہلس الن جما کے عقیدے کے مطابق اغلبیت کے ہمیشہ رہے گی اور ان کی ہمیشگی ان کی ذاتی ہمیشگی نہیں ہے اللہ نے ان کو عطا کی ہے اور اللہ کی ہمیش کی ذاتی ہے بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ مسئلہ جنت و جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ہاں ان کا جو خطوہ ان کا جو مسئلہ تھا ان لوگوں کا کہتے ہیں کہ وہ فنا ہو جائے گی تو جواب کیا ہے فنا وہ چیز ہوگی جس پر فنا لکھی گئی ہے جس کو فراہی لکھی گی جس کو اللہ نے باقی کر دیا وہ مسئلہ کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اب ایک مسئلہ یہ والا پھر سے آتا ہے کہ کیا ہمیشگی کا مسئلہ جو ہے اس کے جنت جہنم ہمیشہ رہیں گے اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس باب میں اس مسئلے میں کہ جنت و جہنم دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی جنت تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اس پہ اہل اسمت وجماعت کا اجماع ہے جہاں تک بات ہے جہنم کی تو جہنم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے اپنے علماء کی اکثریت کہتی ہے جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی لیکن بعض اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ایک کبھی کبھی کسی زمانے کے بعد لمبی مدتوں کے بعد جا کر کے جہنم فنا ہو جائے گی بات آئی لیکن یہ قول مرجوح ہے صحیح نہیں ہے اور یہ قول امام ابن اور ابن قیم کی طرف منصوب کیا گیا ہے اور ان کی کتابوں میں خاص طور ابن قیم کی کتابوں میں اس مسئلے کی بڑا تفصیل سے بحث ہے لیکن یہ ابن تعمیہ کا یا ابن قیم کا ان کا اختیار کردہ قول نہیں ہے بلکہ انہوں نے بعض اہل سنت سے نقل کرا لیکن اس پر انہوں نے ان کے عدلہ کو میں تفصیل سے بیان کیا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ابن تعمیریہ قول ہے امام صبک تقریدین صبقین امام کے بڑے سخت خطرناک دشمن تھے انہوں نے ان کی تخفیر بھی کی نے کے لیکن الباب اختیار اس میں اس میں کیا ہے ابن قیم نے بڑے کو بڑے شدید ترین جہنم کے فنا ہو جانے پر لیکن آخر میں کیا کہا کہتے ہیں کہ, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی آپ کا کیا واقف ہے تو میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ دنیا و مافیہ سے پڑا ہے اور میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بچنا کہ انہ رب انہ رب فعل ما فعل لما اللہ کی مرضی ہے تو یہ ان کا پتوف ہے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن اصل میں ابن تیمیہ ابن قیم خاص کر ابن قیم ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علمی بحث کرتے ہیں تو علم کی مکمل طور پہ قدر کرتے ہوئے اس پہ وہ لوگ ان کے لیے دونوں فریق کے لیے دویلیں اکٹھی کرتے ہیں باسلمیائی اور انہوں نے جو بات کہی ہے ان لوگوں نے بعض سلق نے تو بعض بعض صحابہ سے حضرت حسن بسری کے حضرت حماد بن سلمہ کے واسطے سے حسن بسری سے ایک روایت نوٹ کی جاتی ہے حیرت عمر کی حضرت عمر سے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اگر اہل جہنم جہنم کے اندر رمل عالج عالج کے جو جگہ ہے وہاں کے رمل کی وہ ریت کے ذرات کے برابر بھی سالوں متضوں تک جہنم میں رہیں تب بھی ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے نکال جائیں گے اور جہنم فنا ہوگی تو یہ بات پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آثار ہیں اس سلسلے میں حضرت عمر سے ابن مسعود سے حضرت ابو ہریرا سے روایتیں نقل کی جاتی ہیں جن میں نے کہا کہ جہنم کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی یہ روایتیں کوئی بھی صحیح سے ثابت نہیں ہے لہذا ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کے قائل ہیں جہنم فن ہو جائے گی یہ حسم سے لے کر ثابت ہی نہیں ہے انہوں نے ان کو پایا ہی نہیں ہے انقطان کے بیچ میں بات سن جائی تو اس طرح سے جو روایتیں آ رہی ہیں وہ روایتیں کوئی من منقطع ہیں کوئی صحیح نہیں ہے اس طرح کی روایتیں ہیں تو کوئی بھی کسی صحابی سے روایت قابل نہیں عن القائلین رف النار امام امیر فن کی کتاب مشہور کتاب ہے جو صاحب السلام ہے اور اس کتاب کی شیخ البانی نے تحقیق کی ہے اس کی تخریج کی ہے تو اس کتاب کو آپ لوگ پڑھیں اس میں سارے دلّہ کا جواب دیا گیا ہے جو انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں جہان کے فنا ہونے کی یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں چند لوگوں نے کہا ہے لیکن ان کے پاس کچھ قرآنی آیات سے بھی دول دلیل لی ہیں قرآن میں استثناء کیا گیا ہے لیکن اس کا بھی بہت بڑا قوی استثلال نہیں ہے میں اس کو داخلی ہونا چاہتا من جملہ آپ اتنا جان لیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء صحابہ سے لے کے آج تک علماء کی جمہوریت بلکہ سوالی 99% علماء جو ہیں پرسنٹیج کے طور سے تقریبا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اب آپ مجھے خود بتائیے ایک بات اچھا کیا, کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کفار جنہوں نے جو دنیا میں کفر کیا جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی جنہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی جنہوں نے, جنہوں نے اہل ایمان کو تکلیف دی ان کو عذاب دیا ان کے ساتھ ظلم کیا ان کی ان, ان کے گھروں کو ڈھایا یا ان کی ماں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی اور سخت سے سخت انہوں نے جو ظلم کیے ان کو زندہ جلایا کیا اسے کفار کے لیے عذاب نہیں ہونا چاہیے اور کیا ان کا عذاب کوئی خاص محدود مدت تک ہونا چاہیے قطن نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لامحدود لامحدود ان کو عذاب دے گا کیونکہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو دنیا میں نکال کر دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر سے کفر کر بیٹھیں گے تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی فطرت میں کخر ہی ہے یہ کفر کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں میں آئی ان لوگوں کی جو کبھی دلیل ہے جو لوگ جنمن کے فنا ہونے کی بات کرتے ہیں ایک کبھی دلیل کا میں تھوڑا سا جواب دوں گا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت سے کہا جنت اور جہنم کا آپس میں ایک مردہ جھگڑا ہوا یا ان کا تکرار ہوئی تو جنت نے کہا کہ اللہ میرے اندر تو صرف بےچارے کمزور اور فکرا آئیں گے اور جنت جنت نے کہا میرے اندر جو ہے نام بڑے بڑے چپار اور بڑے بڑے, بڑے وی آئی پی لوگ آئیں گے تو جو ہے جنت نے اللہ تعالیٰ سے جب دونوں نے اپنی بات کہی تو اللہ نے کہا جنت سے انت رہنا چاہیے اور جہنم سے کہا ان سے اذابی ٹھیک ہے بحادی پوری بیان نہیں کرنا چاہتا موضع شاید یہی ہے کہ جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ کا غضب ہے عذاب ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرما ان نہ رحمتی سبق میری رحمت میرے غذب پر سابق اور غالب ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غذب پر غالب ہے اگر جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ رہیں تو پھر رحمت اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب پر غالب نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی جہنم فنا ہوگی تاکہ اس کا غزل مغلوب ہو اور رحمت غالب ہو باسنجارا باسنجاری کی نہیں آ رہی ہے سنجھایا کہ نہیں آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کے اندر اور جہنم کے اندر جو عذاب اور جنت میں جو نعمتیں ہوں گی صرف ان کے بقا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ دینے سے رہ جانے سے جنت اور رحمت اور عذاب یا غضب برابر نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالی جنت کے اندر ان کی ساری نعمتیں دینے کے ساتھ ساتھ مزید بہت سی ایسی نعمتیں دے گا جو اس کی رحمت کا تقاضا ہوگا وہ رضوان اللہ اکبر اللہ نے کہا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا اس میں آئے گا بھی کہ, کہا کہ اے تم پر میں نے اپنی رضوان نازل کر دی اب میں تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو یہ جو للین احسن الفسنا وہ زیادہ کہا گیا یہ زیادہ رحمت کا رحمت کا وہ حصہ ہے جو جہنم سے زیادہ غالب ہو جاتا ہے اور اسی طریقے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اور بہت سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا ایک مخلوق پیدا کرے گا جنم جنت کے اندر جو جنت خالی ہو جائے گی سارے لوگ جب جنت داخل ہو جائیں گے تو جنت میں پھر جگہ بچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا باسن باسنجائی ان کو بغیر عمل اور بغیر حساب کے ہی جنت داخل کر دے گا تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ نئے لوگوں کو بغیر کسی عمل کے داخل کر دیا اور جہنم میں جگہ بچے گی تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا رکھے گا تو اس کو سمیٹ کے سکو دے گا تو اس کا آپ دیکھیں کہ جنت زیادہ کشادہ رہے گی تو اس میں رہنے والے لوگوں پہ رحمت بھی زیادہ رہے گی تو رحمت کا تناسب ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باوجود بھی رحمت کا تناسب زیادہ ہے اغذر کے مقابلے میں بس اندازہ گئی ختم تو یہ ہو گیا دروازے الگ سے جو مخلوق پیدا کی جائے گی جنت میں کیا ہورے ہوں گی نہیں نہیں نہیں تو ان جنتیوں کے لیے ہیں جو اس دنیا سے جنت میں جائیں گے اور جنت میں ظاہر سی بات ہے وہ مستقل ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اور لیکن وہ مخلوق الگ سے ہوگی جو جنت میں جگہ بچنے کے بعد ان کو جو ہے وہاں پہ بھرا جائے گا جنت کو ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ یہاں پر ہو جاتا ہے کہ جنت اور جہنما ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اس میں اس میں اختلاف کیا جہمیا نے جہمیا نے اختلاف کیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جہنم اور جنت دونوں فنا ہو جائیں گی ان کا شبہ یہ ہے کہ دنیا کی اللہ کی صرف ہر چیز حادث ہے ہر چیز حادث ہے حادث کا مطلب ہوا کہ پہلے نہیں تھی بعد میں بنی ہے. اور حادث کو بکا نہیں ہو سکتی امتنا او حدوس امالا تناحا او بکا امالا یعنی جو چیز یہ وہی والا سوال ہے جو کسی نے ان سے کیا تھا جو میں نے بحان کیا کہ جب جنتی ہمیشہ رہیں گے تو ان کی ہمیشگی اور اللہ کی ہمیشگی ایکسی ہو گئی تو وہ یہ کہتے ہیں جامعہ کہ جو بھی چیز حادث ہے وہ واجب الوجود یعنی اللہ کی طرح برابری نہیں کر سکتی مستقبل میں کبھی ختم ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ بھی ہمیشہ کیسے رہ سکتی ہے تو یہ گویا شرک ہو گیا اس وجہ سے وہ لوگ اس چیز کو منع کرتے لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہمیشہ عطا کر سکتا ہے بات ختم ہوگی مختصر طور پہ اس کے بعد یہ کچھ ایسے مسئلے کے منہجی اس کے بعد جنت کے بارے میں جو جنت کی صفات ہیں جنت کے نام ہیں بہت سارے جنت کو دار السلام کہا گیا لہوم دار السلام ان کے لیے دار السلام ہے یعنی سلامتی کا گھر جنت کو فردوس کہا گیا ہے جنت, الفردوس نزولا جنت کو خسنہ بھی کہا گیا کل لہ گا الفسن جنت کو توبا بھی کہا گیا اللہ آمن الگا دار المقامہ دار المقام سے تو یہ جنت کے بہت سارے نام ہیں جنت کا جو سب سے اعلی درجہ ہے اور درمیانی اللہ تعالی کا عرش ہے اور وہ عرش جنت کی کیا ہے سقف اور چھت ہے اور آپ نے کہا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو کیونکہ فردوس جو ہے اوسط ہے اور آلل جننا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا رب کا عرش ہے <coughs> جنت کی جنت کے اندر ایک درخت ایسا ہے کہ ایک راکب اور ایک, ایک سوار سبار ہونے والا بندہ سو سال تک اس کے سائے میں چلے گا تو وہ جنت کی وہ اس درخت کی وسعت ختم نہیں ہوگی اسی طرح جنت کے بہت سارے درجات ہیں حدیث میں آتا ہے کہ انترجا بینکل جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر دو درجوں کے درمیان آسمان زمین کی مسافت ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جب ہوں گے تو اپنے اپنے درجات میں اپنے اپنے محلوں میں اتنی اونچی اونچی جگہوں پہ اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ تم لوگ کسی چمکدار سیارے کو ستارے کو دیکھتے ہوئے بہت دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس طریقے سے ان کے درجات میں وہ لوگ اونچائی میں نظر آئیں گے اسی طریقے سے جنت کے जन्नत के دروازے جنت کے بہت سارے دروازے ہیں اور کتنے دروازے رہے ان کے آٹھ سن تم کس نے پہلا جواب دیا تھا انہیں کتاب دے دیں شہ کو شہ کو کتاب دے دیں جنت کے آٹھ دروازے ذرا کوئی بندہ کم سے کم تین دروازے کا نام سنا سکتا ہے <تصف> ये आप क्वीटिंग कर रहे हैं दूसरा बताइए ये नहीं चलेगा दूसरा बताइए चलिए एक और बता दीजिए तीसरा कर दी बाबुल जहीन रैयान हो गया बाबुल, ज्यार। बाबुल, ज्यार। बाबुल ज्यार। چلو ٹھیک ہے جنت کے تین دروازے دے دیجیے ان کو کتابیں جنت کے تین بہت سے دروازے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے بابو سلاد بابو صدقہ بابو سیام اسلام ریان ہے باب جہاد اور اس طرح کے بہت سارے دروازے نام کے نام نہیں آئے ہیں روایت میں لیکن چار پانچ کے نام آئے ہیں ٹھیک ہے جیسے مثلا بابو سلاد باب جہاد اور بابو سیام ریان بابو صدقہ وغیرہ کے نام آئے ہوئے ہیں تو ہر بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا آپ نے کہا ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے یعنی صرف اکیلے لوگوں بکر نہیں ہے اور بھی لوگ ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا جنرل داخل ہونے کے لیے اور جنت کے دو دروازے کی جو, جو چوڑائی ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کما بین نا و حمیر یا کما بین مک و تھا وہ شہر شام میں بسرا نہیں جو کہ عراق میں ہے تو یہ آپ نے جو مثال دی ہے اس کا مطلب کتان کوئی بات آئے گی کہ یہ شہروں کے برابر نہیں بلکہ مراد ہے کہ بہت زیادہ وسیع ہوں گے اور جب زیادہ وسیع ہوں گے تو ان کا داخلہ بھی آسان سی آسانی سے ہوگا جنت کے اندر جو برتن اور کھانے پینے کی چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہوں گی وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی یوتاف علم اقباب ان کے سامنے جو صحیح شہاف جو برتن اور جو جو سہن آئیں گے وہ سب کیا ہوں گے ذہب اور فضا کے ہوں گے فرمایا کہ وہ یوتاف عالم بھی آنیتہ وہ اقوام قواریرا ان کے پاس آنیا جو آنیا انام مطلب برتن ان کے پاس جو بھی برتن ہوں گے وہ فضا کے ہوں گے تو پیچھے کھا سونے کے ہوں گے تو سونے اور چاندی کے برتن ان کے پاس ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں حرام کیا ہے لیکن جنت میں اس کا علمس دے گا اسی طریقے سے جنت کی جو مٹی ہے جنت کی مٹی جو ہے مشک, مشک کی طرح ہے جس کو ہم مسک کہتے ہیں فرمایا حبائل المسک مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے جو ہوائے یا اس کی رستیاں یا اس کے جو اس میں ہار ہیں وہ لولو کے ہیں یعنی موتیوں کے ہیں اور اس کی جو مٹی ہے وہ مسک کی ہے جنت جنتوں کا کھانا کیا ہوگا और <laughs> मुकुल <laughs> ما ماتہل انفوس یعنی مطلب یہ پہلے کی بات نہیں ہو رہی انہوں نے کیا کہا بچے نے جواب دیا جو آدمی چاہے ہاں ہاں ایسا کتاب میں پہلا کھانا نہیں پوچھ رہا ہوں کا کھانا ما ماتہل انفوس جو چاہے وہ تب گر ہے نا وہ لہ میں جس پرندے کا لہن کھانا چاہیں گے ملے گا جو چیز جو پھل ہر طرح کے پھل فروٹ یعنی جو چاہیں گے آپ وہ جنتیں ملے گی مراد یہ ہے پہلا نہیں جواب تھا بلکہ جو بھی کھانا ہوگا وہ سوال یہ تھا جنت کی سب سے بڑی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت کے اندر اصل میں اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ بہت تفصیل سے شیخ نے اس میں ساری چیزیں لکھی ہیں آپ لوگ اس کو پڑھیے گا اسی لیے تجربہ کرا دیا گیا ہے اس کا اس کو پرنٹ کرا دیا گیا ہے کہ جنت کے اور یہ سب پڑھ کر کے مشائق ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اور انسان کو ایک مومن کو تقویت ملتی ہے ربت ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کے حق میں جنت لکھ دی گئی ہے اور جو جنت کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جنت کے بارے میں بہت ساری بہت ساری بہت ساری اس کی تفاصیل ہیں میں نے کہا جنت کی تفاصیل جتنی زیادہ ہے اردو تفاصیل کسی چیز کی بھی نہیں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ, یہ ولا یون کا مسلم خبیر جان کار شخص نے جان کار ذات نے یہ بتلایا ہے جان کار ذات نے یہ خبر دی ہے اور یہ یقینی چیز ہے ایسا ہے ایسا موجود ہے آپ نے فرمایا اور ایک اور مسئلہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا زمرہ پہلے لوگ پہلی جماعت جو داخل ہوگی ان لوگوں کی تصویر اور ان کی ان کی ان شی آئی ہے روایتوں کے اندر ابر ہمارے جو پہلا زمرہ اور پہلی جماعت جنت میں جائے گی ان کے ان کے ان کے, ان کے, ان کے, ان کے چہرے بالکل چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ جنتی تمام جنتی جنت میں کچھ کام نہیں کریں گے کون کون سے کم سے کم تین دن آ جیسے پیشاب کے ساتھ پیخانے بھی نہیں کریں گے گندگی بھی نہیں کریں گے تھوکیں گے بھی نہیں ان کو کسار بھی نہیں آئے گی یعنی ناچ سے منہ سے نکلنے والی گندگیاں یا اور دوسرے راستوں سے نکلنے والی گندگیاں نہیں نکلیں گی ٹھیک ہے اور ان کے برتن سونے کے ہوں گے آپ نے فرمایا ان کی ان کو کیا ہر ویلیکم لیوا ہے مین ہوم हर बंदे की दो बीवियां होंगी बस मीरज दुनिया बाल जवा दे में आता है मीरज दुनिया دنیا ٹھیک ہے دنیا کی عورتوں میں سے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو عورتیں دنیا کی اور دو سور جنت کی کم سے کم تعداد میں انسان کو ملے گی لیکن ایک اور بات اس سے روایتیں بہت زیادہ ہیں بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں اور دو دنیا کی عورتیں دنیا کی عورتوں میں سے دو عورتیں اور ستر فور اور شہید کے بارے میں آتا ہے بہتر سور اور دو عورتیں باسند نہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کے خوشن کے بارے میں کہ یورا مخ سو کہ ان کی پنڈلی میں سے ان کی ہڈی میں موجود جو مخ ہے یعنی گونجا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بون میرو جو ہے ان کے بول نظر آئے گی جو گوڈا ہوتا ہے ہڈی کا حسن کی وجہ سے صاف و شفاف ہوں گی ان لہم کے ان کے, کے, کے, کے لہم میں حسن کی وجہ سے یہ سب دکھے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی معیاری چیز پیدا کی ہے ایسی چیز جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا فلا فلا نفس نفس من فلاں کہ کوئی بھی نفس یہ جان ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کی لیے کیا چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کو اور فرمایا میں اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں حدث قدسی میں ولا ولا على قلب بشر نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے اس <تصفح> چیز کو جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و خیال آ سکتا ہے خورین کی بہت ساری صفات آئی ہوئی ہیں قرآن و سنت کے نصوص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاصرات الطرف ہیں ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں قا قا و لم قبل ان, کی ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں ان کے اندر شرافت اور حیا کی سب سے اعلی معیاری صفت ہے فرمایا کہ مقصورات فی خیام یہ خیمے میں رہنے والی اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ خیموں میں رہتی ہیں بلکہ وہ جو محل ہیں چاہے وہ خیمہ نما ہوں چاہے وہ کسی بھی چیز کے محل ہوں کیونکہ تھا کہ اس کی انیٹیں سونے کی ہیں اور جو ہے اس میں قبے بنے ہوئے ہیں ان کے موٹی کے تو وہ خیمے خیمے سے مراد لیا پہ جو اہل عرب خیمے مراد کرتے تو زمانے میں تو خیمے سے مراد جو ہے اصل گھر اور محل ہے چاہے وہ خیمہ نمہ ہو یا وہ کسی طرح کا آلہ سے آلہ میاری شکل کا محل ہو وہ مقصورات ہیں یعنی وہ محلوں میں رہنے والی ہیں اور اصل میں اہل عرب کے گھان ہاں پرانی تحزید میں بھو آج کی تحزید میں بھی بدلی تحزید میں لڑکی جب جوان ہونے لگتی ہے تو شروع سے ہی لڑکی کو پھر وہ خدر میں رکھ دیتے ہیں ایک کمرہ خاص ہوتا وہاں سے نکلتی نہیں ہے وہ بہت زیادہ اہل عرب میں اس باب میں غیرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ لڑکیوں کو شروع سے ہی اپنے گھروں کے اندر خاص کمرہ پیچھے کو بنایا جاتا ہے تاکہ وہ دور سے ہی اندر اندر رہے باہر نہ نکلے حفاظت کرتے ہیں اس کی تو مقصورات الفر قیام جو ہے یہ اہل عرب کے یہاں بہت ہی پسندیدہ چیز ہے اسی لیے استعمال کیا گیا اللہ نے ہر طرح کی لذت وہ ہوئی ہے آرام سے ہو جائے گا انشاءاللہ ایک صفت ہے حوروں, حوروں, حوروں کی خیرات الحسان کہ وہ بہت ہی بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق والی خیراتون مطلب اچھی اچھے اخلاق والی ہیں حسان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور فہر رحمان میں کہا گیا اور ایک اور ایک اور صفت ہے کہ موتما سرات الفصن اطراب کہا گیا ہے اطراب اطراب یہ ترب کی جمع ہے ترب کہتے ہیں جو ہم عمر ہو یعنی دو لوگ اگر آپس میں ہم عمر ہو برابر عمر کے تو وہ کیا وہ ان کو اطراب ترب کہا جاتا ہے تو یہ ان کی ساری عورتوں کی ساری خوروں کی عمریں ایک برابر عمر کی یہ ہوں گی عروب ہوں گی عروبن اطرابا عروب کہتے ہیں عروب یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو شوہر کا کہ ناز اٹھانے والی شہر کے سے محبت کا اظہار کرنے والی عورت تو ان کو عروبن اطرابا کہا گیا ہے اسی طریقے سے وہ عورتیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ابکار بنایا ہے بکر بنایا ہے گرجن بنایا ہے وہ کماری ہیں ان کو کسی بھی انس یا جن نے پہلے نہیں چھوا فجال ابکارا انشا کا ہم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ بنایا ہے خاص انداز بنایا ہے یہ اور بہت ہی زیادہ محبوب محبت کرنے والی ہیں اور فجا وغیرہ ہم نے ان کو بکر بنایا ہے اور اسی طریقے سے وہ متحرہ من کل ازوا متحرہ قرآن میں آتا ہے تو متحرہ پاک صاف پاکیزہ یعنی ان کے اندر کسی طرح کوئی گندگی نہیں دنیاوی عورتوں کے اندر اللہ نے کچھ گندگیاں رکھی ہوئی ہیں گندگیاں ہوں یا اس کے علاوہ روزانہ انسان کے اندر جو گندگی نکلتی ہے وہ یا عورت کے اندر ایک بچے کی پیدائش کے بعد گندگی آتی ہے خون آتا ہے یہ ساری چیزیں گندگیاں اندر نہیں ہیں یہ ازواج جو متحرات ہیں اور اس میں ہم ایک اور وہ آخری چیز جنت کے بارے میں بہت ہی مختصر بہت ہی مختصر طور پہ اس آخری بندے کا ذکر جو جنت میں داخل ہوگا آخری بندہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ جب جنت میں جائے گا تو اس کے ساتھ ایک طرح سے کچھ لطیفے کیسی شکل بنے گی وہ یہ کہ جب وہ بندہ باہر آئے گا تو اس کے بعد اس کو دو روایتیں ہیں صحیح مسلم میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جب وہ آئے گا اللہ کہے گا تو جا جنت چلا جا جب جنت میں جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے جنت تو بھری ہوئی ہے تو لوٹ کیا کہ اللہ سے کیا تو اللہ کہ جا, جا تو جنت میں چلا جا پھر جا کر دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے پھر لوٹ کیا جائے گا اس طرح آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جا جنت میں داخل ہو اور میں تجھے جنت میں دنیا اور اس کے دس گنا زیادہ مثل دس گنا کی طرح مثل میں اس کو تجھے عطا کرتا ہوں تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب ہے تو مالک ہے تم مجھ سے بتا کر رہا ہے کیا تو اللہ کے نبی وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول وسلم اللہ کا حق نواز ہو کہ آپ کے زندان مبارک دکھ گئے آپ اس طرح سے ہنس پڑے اس بات کو کہہ کے اس بندے کی یہ بات بلا سے وہ کہے گا کہ مجھے بدا کر رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے دنیا اور اس کے مثل دس گنا مجھے مل جائے تو آپ نے کہا کہ یہ ادنا اہل الجنت منصلت جنت کے لوگوں میں سب سے کمتر درجے والا انسان ہوگا اسی طریقے سے اسی روایت کو دوسرے لفظوں میں امام مسلم نے ایک اور لمبی لمبے سراپ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جب وہ بندہ جہنم سے نکلے گا تو جہنم سے نکلنے کے بعد وہ بندہ آئے گا تو اس کو جو ہے ابھی جنت سے جب بھیجا جائے گا تو راستے میں اس کو درخت دکھے گا تو وہ کہے گا اللہ مجھے درخت نصیب کر دیں کیونکہ درخت بڑا ہی خوبصورت ہے اور اس کا سایہ بڑا خوبصورت کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں تو اللہ تب کہے گا کہ تو مجھے کچھ اور تو نہیں مانگے گا تو وہ کہے گا نہیں مانگو وہ وعدہ بھی کر لے گا اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ جب اس کو دے دے گا اور اس کے سائے طرح سوئے گا اور پانی دے گا اس کو اچھا لگے گا پھر چل پڑے گا آگے جنت کی طرف کو تو وہاں ایک اور طرف اس کو نظر آ جائے گا تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ اس کو مانگے اللہ کہے گا کہ ت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو کہے گا اللہ مجھے تو دے دے تو تو دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھے گا حدیث میں ماتا ہے یعنی اس کے اس عذر کو یعنی وادہ باداخل, خلافی کو بھی معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزیں دکھلا رہا ہے جو یقیناً اس کا نفس اس کی طرف مائل ہوگا تو ایک اور تین درختوں کے بعد تین درخت اس طرح سے واقع ہوگا اس کے بعد پھر اس کو جنت آخری بار میں دیکھے گا جنت اہل تیس تیسرے درخت کے پاس جنتوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی تو کہ اللہ مجھے جنت داخل کر دے یہاں پر سب لوگ بول رہے ہیں ان کی آواز آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے کوئی بات کہے گا لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو نظر داخل کرتے وقت کہے گا کہ جا تجھے میں نے دنیا کے مثل تجھے جگہ دی تو وہ کہے گا کہ اللہ کیا تو مجھ سے مداح کر رہا ہے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عنہ ہنس پڑے اور ہنس پڑے مسلفل سنا دے متصل نہیں اس کو مسلفل کہتے ہیں حضرت عبد المسود ہنس پڑے اور پوچھا کہنے لگے کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں کیوں ہنسا تو ان کے شاگردوں نے کافی جی بتلائیے بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہ ہنسے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے چھوٹایا تو آپ کیوں ہنسے یہاں پہ آپ نے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں ہنس جائے گا اللہ تعالیٰ بھی یہاں ہنس پڑے گا بلکہ اس سے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کی صفت ظاہر بھی ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اہل ترفید کو جنت نصیب کرے اور ہمیں ہر ہر طرح کے عذاب اور ہر طرح کی سختیوں سے بچا کر کے جنت کا وارث بنائے اس کے بعد جنت کے مسائل میں اور بھی چیزیں تھی لیکن اب ہم جہنم کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے بچائے جہنم جیسے میں نے بتایا کہ جہنم کی تعریف جنیا یا نار جو ہے وہ, وہ جگہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے اس میں کف پائے گئے نہیں بلکہ گنہگاروں کے لیے اب گنہگار دو طرح کے ہیں وہ گنہگار جو اہل توحید ہیں اور وہ گنہگار جو اہل کفر ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے اور جہنم کے بارے میں بہت ساری باتیں جنت کے ساتھ ابھر چکی ان کا وجود ان کی باپا لیکن جہنم کے بہت سارے نام ہیں جنت کے وہ نار کے آگ کے اس میں ایک نام جہنم ہے کپور ستو شرون جہنم کہ تم لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف وہ اور یہ برا ٹھکانہ ہے السعیر بھی اس کا ایک نام ہے سعیر فریق الف جنا وہ فریق الف اور حاویہ حاویہ کہتے ہیں ایک بہت ہی گہرے گڈھے کو تو فرمائے وہ اما منخبر میں واضح ہوں ہاویہ تو اس کی ماں جو ہوگی وہ ہاویہ ہوگی ہاویہ کا مطلب ہوا کہ وہ ایک بڑے ہی گہرے گڈے کے اندر گرا دیا جائے گا اور سقر بھی جہنم کا ایک نام ہے کہ اللہ کا کنفی سفر قرآن آئے سورہ مدسل میں کہ لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں کس چیزیں جہنم میں داخل کیا تو سفر بھی اس ایک نام ہے اور جہیم بھی اس کا نام ہے خوطما بھی اس کا نام ہے بہت سارے نام ہیں جہنم پہ اللہ تعالی نے بہت سارے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کی کیے ہوئے ہیں جو بہت نہایت ہی سخت ہیں اور بہت ہی شدید ہیں علیہ ملائی غلاغ شدید اس فرشتے جو رکھے گئے ہیں پوڑ بڑی ہی قسم کے اور سخت قسم کے اور فرشتے کو کبھی رحم نہیں آ سکتا کیونکہ جہنم جب آزاد کی جگہ ہے تو وہاں پہ ایسے ہی فرشتے لوگ ہونا بھی چاہیے جو بالکل بے رحم ہوں اور اللہ کی نافرمانی نہ نا کریں اور اس میں خاص خاص کر کسی خاص جگہ پہ جہنم میں یعنی اللہ تعالی نے کسی ایک جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں ورنہ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو اس کی ستر ہزار زمان یا اس کی لگامیں ہوں گی یا زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جہنم بہت عظیم جگہ ہے بہت بڑی ہے ہریش میدا کے لاپار جہنم تقولو تقور مزید کہ جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا جہنمیوں کو اور وہ بار بار کہتی رہے گی کہ اللہ اور مجھے اس کا مجھے اس کے لیے میرے لیے کھانا یا میرا ٹھیک ہے میرے لیے جو میری وہ ہے وہ اور ہے کہ نہیں اور ہے کہ نہیں ہل مزید اللہ تعالیٰ وہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ جب کوئی بھی نہیں بچے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے یدع رب العزت رب العزت اپنے قدم کو جہنم کے اوپر رکھے گا اور اس بعض تقول قطن قطن قطن عزت کرم ہی تو اس کا باز اپنے باز کی طرف سکھڑ کر کے مل جائے گا اور جو خالی جگہ ہوگی وہ بھر جائے گی اور وہ کب کب کہے گی کہ اللہ اب رہنے دے تیری عزت کی تیری عزت کی قسم اور تیرے کرم کی میں باز ہوں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی وسلم صاحبہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک پتھر کے گردے کی زوردار آواز آئی آپ نے سنی ہوئی حدیث زوردار آواز آئی آپ نے پوچھا تم جانتے ہوئے کیا چیز ہے تو صاحبہ گیا ہم نہیں جانتے صحابہ کچھ چیزوں دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم چلد بازی کر بیٹھتے ہیں جواب دینے میں کرام اللہ کے نبی کے سامنے یہ ٹھہر کر کے ادب کا مظاہرہ کرتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز بتلائیں علم کی جو ہم پہلے سے کوئی چیز نہ جواب دیں تو صحابہ غیاس اللہ ہمیں نہیں پتا آپ زیادہ بیٹھے جانتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا گیا ہے ستر سال پہلے اور یہ ابھی تک جہنم میں گر رہا ہے یہاں تک کہ اب وہ اس کے نیچے بالکل قار میں اور اس کی تہ میں جا کے پہنچ چکا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ جہنم کے متعلق اس طرح کی روایتیں ہیں جہنم میں درکات ہیں جس جنت میں درجات ہیں تو جہنم میں درکات ہیں درکات بھی درجات بھی ہوتے ہیں لیکن نیچے اترنے والی سیڑھیاں کہ نیچے کے جو بیسمنٹ ٹائپ کے درجے ہوتے ہیں نیچے والے اس کو درکات کہتے ہیں جہنم کے لیے استعمال خاص کر اور جنت کے درجہ درجہ اوپر درج اوپر کے لیے ہوتا ہے تو سب سے نچلے تبقیم ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے جہنم کے ساتھ دروازے ہیں وہی نہ جہنما قرآن کے اندر بالکل صاف لفظ میں آیا ہوا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں جہنم کا ٹھکانا کیا ہے جانور کا ایندھن کیا ہے anyway, انسان اور پتھر احساس سچتا کنہار لطیبہ کو دکھنا الناس آ یہ پتھر کون سا ہوگا بدھ اور تفسیر میں عروم نقل کیا کہ بعض نے کہا جی گندک गंदा पत्थर जी, जी कुछ ऐसे पत्थर जो जो आग को भड़काने के काम आते अल्लाह ने कुछ पत्थर ऐसे पैदा किए हैं जिनके डालने से आग भड़कती है तो एक कॉल तो यह है की ये ऐसे पत्थर होंगे जिनके डालने से और आग जले और भड़के और दूसरा कॉल ये है जो आपने नकल किया के कि वो पत्थर जिनको अल्लाह के अलावा बतौर इबादत बतौर बुद्ध बना करके गैर उल्लाह को उनकी पूजा पूजा और इबादत की गई ऐसे पत्थरों को भी अल्लाह जहनम में डालेगा جہنم کے سخت شدید گرمی ہے فی سنو بن بہت سخت شدید قسم کی گرمیاں اور, اور اس کی لتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں جہنم کے بارے میں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ایک سترواں حصہ ہے ایک لاکھ ستر یعنی آپ دیکھیں جنم جہنم کی آگ دنیا کی آگ کتنی سخت ہے تو جہنم کی آگ کتنی زیادہ سخت ہوگی دنیا کی آگ کا تصور کرنے کے لیے آپ یہ سوچا کریں جو ہم آگ جلاتے ہیں ماچس سے یہ والی آگ ہی دنیا کی آگ ہے دنیا کے اندر اور بھی آگیں موجود ہیں تین تین ہزار ڈگری آگ جو آگ جاتی ہے تو یہ ساری آگے یا وہ لاوا جو نکلتا ہے اس سے باہر سے تو یہ سارے کے سارے لاوے ان کی ان کی ان کی درج حرارت اور ہمارے چولہے کے درجہ حرارت بڑے فرق ہے تو یہ بھی دنیا ہی کی آگ ہے یعنی دنیا کی سخت سے سخت ترین درجہ حرارت کی جو آگ ہوگی وہ جنت جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے جہنم والوں کا جو کھانا ہوگا کانٹے دار درخت ہوں گے سوہر کے درخت خون ہوگا دریڑ جسے کہا گیا کانٹے کانٹوں کو کھائیں گے وہ لوگ یا پیپ پلایا جائے گا ان لوگوں کو طرح طرح کے سخت ترین ایسے عذاب ہوں گے جن کا قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے ان عذابوں سے بچائے اور جہنم سے سرے سے ہم کو بچا لے اور اس کے اندر جہنمیوں کا کھانا پینا ان کا لباس فرمایا کہ وہ حمیم سخت کھولتا ہوا پانی پیئیں گے جس سے ان کی ساری ان کی ساری آدیں وہ ہو جائیں گی جل کے کٹ پھٹ کے باہر نکل جائیں گی اسی طریقے سے طرح کے اندر بہت جس کا جنت کا ذکر بہت زیادہ ہے دیکھیے جہنم کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے جہنم کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کل جلود جلودہم بدل اللہ گئے رہا جب جب ان کے ان کے, کے, کے, کے چمڑے جل جائیں گے اللہ تعالیٰ فوراً پھر سے نئے چمڑے بنا دے گا اور جہنم کے بارے میں مختصر طور پہ یہ بات کے جہنمی چیخیں گے چلانے روئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو ایک دن کے لیے ایک لمحے کے لیے آزاد ہٹا لے لیکن وہاں پہ کوئی ان کی سنی نہیں جائے گی اور وہ لوگ اس کے اندر چیف پہ رہیں گے اور عذاب کو سہتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ مختصر طور پر میں نے بیان کر دیا آپ لوگ اس کو کافی نہ سمجھیں میں آخر میں یہ کہوں گا کہ علم جو ہے آپ لوگ جو علم سیکھ رہے ہیں یہ علم اور آج کا زمانہ علم کو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب میں جو موجود ہے وہ ہم نے پڑھ لیں تو علم حاصل ہو گیا علم اس معنی میں تو یہ علم ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہے وہ علم ہے اور کوئی بھی انسان جب چاہے پڑھ سکتا ہے باسنجائی جس کو اردو آتی ہے وہ اردو میں جو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں یا جو دو دوسری زبانوں والے ہیں ہر زبان میں آج کے زمانے میں کتابیں موجود ہیں علم ہر جگہ مہیا ہے انٹرنیٹ پر اور موبائلوں میں اسی طریقے سے کتابوں میں لائبریریوں میں لیکن ان کتابوں کو پڑھنا یا انٹرنیٹ پر پڑھنا یا موبائلوں کے ذریعے اس علم کو پڑھنا علم نہیں کہلاتا ہے اس کا نام ہے ایک نالج جسے جنرل نالج ہم لوگ کہتے ہیں اور عربی میں ثقافت کہتے ہیں اس کو انہیں آپ خود سے چاہیں تو بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں سب کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں اور لیکن یہ علم علم نہیں ہے علم کب ہے جب آپ علماء کے ساتھ سیکھیں جب آپ علماء سے علم سیکھیں تب علم ہے ورنہ وہ ایک عام معلومات عام ماں ہے اردو میں کہتے ہیں معلومات عام وہ ثقافت مطالعہ ہے وہ مطالعا. تو آپ لوگ یہ سب پڑھیں لیکن پڑھنے کے ساتھ اپنے کرام جن, جن کے ساتھ آپ لوگ ہمیشہ یہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ اس کی تشریح کریں اس کو سمجھیں اور بسا اوقات آپ ان کتابوں کو لا کر کے علما کے ساتھ باقاعدہ حلقہ بنا کر بیٹھے ماشاء یہاں ایک اچھا انتظام ہے تو میں یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ خود سے بھی اصلاح اور اس کی پیشکش آپ اپنے علماء کے سامنے کریں محدثین کا اور اس زمانے کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے شیخ سے ایک حدیث دس حدیثیں سنتے تھے اور سن کے لکھتے تھے پھر لکھنے کے بعد آپ اس میں ملاتے تھے اور پھر اپنے شیخ پر دوبارہ پیش کر کے سنایا کرتے تھے تاکہ شیخ اس بات کی تصحیح کر دے اور فائر اصلاح کر دے اس چیز کی تو علم اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس میں تکرار بھی بہت ہوتی ہے اور پھر علم جو آپ اہل علم سے سیکھتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے اہل علم آپ کو اپنے جو زمانے نبوت سے لے کر کے اور صحابہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک علم چلا آ رہا ہے اس کے وارث علماء ہیں اور علماء اپنے پرانے علماء کے تجارب کو اور ان کے طریقے فہم کو آپ تک منتقل کرتے ہیں کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے کتاب پڑھ لی تو میں نے علم حاصل کر لیا نہیں بلکہ علم آپ جو سیکھیں گے وہ علماء سے کیوں کیونکہ علماء آپ کے پاس صحیح فہم کو صحیح فہم کو منتقل کریں گے صحیح سوچ کو منتقل کریں گے صحیح طریقے تحقیق کو منتقل کریں گے بعض اوقات آپ کسی بات کو غلط سمجھ سکتے ہیں اس کی اصلاح کریں گے تو علماء کا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ خود سے پڑھتے ہیں تو کبھی کبھار شکار پیدا ہو گیا آپ کو اس کا جوابی نہیں مل لیکن علماء آپ کو ایک منٹ میں حل کر دیں گے اس لیے کتابوں کے ساتھ ساتھ علما کے ساتھ جڑنا ضروری ہے اور علما کے بغیر یوں ہی تقریریں سن لینا اور اس کو کافی سمجھنا یہ علم نہیں ہے یا کتاب اٹھا لیا اس کو پڑھ لیا یہ علم نہیں ہے یا واٹس سب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے جو بات مل رہی ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ ایک معلومات عامہ ہے اس میں غلط بھی ہے صحیح بھی ہے اور ہماری طرف سے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے تو آپ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑے رکھیں اور کہیں بھی اپنے حدود سے تجاوز نہ کریں آپ کا اور ہمارا کام کیا ہے کہ علماء کا کام ہے تعلیم دے دینا اور ہمارا اور آپ کا کام ہے علم کو حاصل کر لینا لیکن رہی بات بہت سارے ایسے مسائل کی جو امت کے اندر ہیں جہل کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی ہم اس میں اپنا کلام نہ کریں یہ ساری چیزیں بولنا کے لیے چھوڑ دیجیے آپ علماء سے پوچھیں علماء کی طرف اس کو رجوع کریں لیکن آپ اپنی تب سے اس میں کلام نہ کریں یہ خود سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اساضر کم علم والے لوگ پچھلی بار آپ نے پڑھا تھا کم علم والے لوگ علم کے فتو دیے پھریں گے لوگ جو ہے کم کم علم لوگوں سے علم سیکھیں گے اور کلام کریں گے کلام الصاگر چھوٹے چھوٹے لوگ جو چاہے ہر چیز بولنا شروع کر دیں تو یہ چیز قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ مضمون ہے شرائم علم سیکھتے رہنا چاہیے ہمارا لائف ٹائم ہم, ہمارا پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بھر علم سیکھیں گے کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے محد سے لحد تک ہے گود سے لے کر جنگ اور اب تک علم سیکھتے رہنا چاہیے علم کی کوئی حد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم سیکھنے کی توفیق بخشے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آج کے اس پر دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہماری زبانوں کی حفاظت کرے ہمارے ہاتھوں کی حفاظت کرے ہمارے ذریعے امت کو فائدہ پہنچے ہم امت کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمارے برکت ادا فرمائے اور ہم تمام کو اس کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ بغیر کسی عذاب کے نصیب فرما اور جہنم کے عذاب سے اور اس کی اور اس کے اس کے تمام مقدمات سے ہم کو اللہ تعالی بچائے وہ آخر الحمد للہ رب اللہ نبینا محمد <تصفيق>